Inna lillahi الذين وعدهم بالحسن سبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان <تصفيق> المساجد لله فلا منت بللہ ہد کملہ ہو مولا ملا مسپد کریم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله صلوا على رسول الله وادعو الله يا يا والسلام سوادکیا بال آلکا وسامکیا شعدی الله سادات اکرام علماء ضام محضر شامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ like okay. سمجھا انداز اپناوگا باقی دی کی بات اصل ہے تو ہید اور شرک کے اندر یہ ہے مبالتا آفرینی والے پاس میں نہیں جانا مبالتے لینا مبالتا آفرینی جیڑی ہے وہ تمہیں پتا اس میں جان دن تک موبائل کا ادارہ کرتا اپنی خدا باد دور شان اور روزی بھی دعوی نہیں امید بڑی حق ہوئی ہونا ہے نہ چیز میں بیان کرنا یہ بھی وہ بے نیازی دش نظر آج کر رہے ہیں ورنہ سڑا پسندی ترقی کار کا نچوڑ یقین ہے تو نقش کسی پاس نہیں گیا تو عزیزم اللہ پاک علاوہ کسے نوں پکارنا یہ شرک کا دار قرار دیا جاتا ہے کئی بعض اوقات زندے مردے کا فرق کیا جائے زندہ پکارو تر تو ہے اور کے مطابق اگر مردہ پکارو گے تو شرکت کئی حاضر تو غائب کا فرق کر دے. حاضر کو پکارو پہ زندہ ہوگیا بڑا جا غائب ہے تو حاضر جب پکار ہوتے ہو جائے تو ابھی تو اگر غائب اور پکار ہو گئے تو شرک ہو گئے کیوں کو سمجھے گا اور اگر سننے کا اس کا اعتقاد رکھو گے تو شرک ہو جائے گا تو, تو وہ اللہ تعالی کی شان ہے تو جناب جی اس محفل کے اندر صرف ایک وزارت کر دی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ آپ کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا یہ کہنا کہ بدے کو پکارنا شرک ہے یا یہ کہنا کہ غائب کو پکارنا شرک ہے oh, oh, oh, oh. بہت بڑا مغالطہ ہے صاحب علم بندے نو کام آز کم نہیں پڑھنا چاہتا جنہ جنا آیا مغانتا لگتا ہے انہوں ایک تھی آیا پڑھ کے اس کو پھر فتوا لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ پہن والا مشرک ہو گیا یا روزلہ اللہ پہن والے مشرک ہو گیا کہڑی آیت ہے فلا تحمد سیدھا سادہ ترجمہ بے شک مسجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکاؤ لہذا کو شروع ہو گیا ایک اور گل ہے کہ یہ سمجھ نہیں کہ پھر زندہ مردہ جاضر حاضر اس کا فرق نہیں ہوگا اگر اس کے کریمہ پر رہیں یعنی جی میں ظاہر مانا صرف موٹا موٹا ظاہر لگتا ہے پیار اور اس نے صحیح اور حقیقی مانے اور نہ جائیں پھر تو مطلب یہ نکلے گا کہ میاں مسجد جس وقت تم اللہ نے پکار کرو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اس وقت کسی کو حق پکارو لہذا بچہ سپیکر بند کر دچیا سپیکر کھول دن لیا روٹی لیا کری وہ کری یہ پکارنا حرام شرک ہو جانا کیونکہ آیات یہ پتا رہی ہے کہ مساج اللہ کے لیے ہوں تو پی گیا کوئی نکل لگا ہی نہیں نہ کوئی تحفیدار نکلے گا نہ کوئی سارے ورگا شرکلا نکلے گا تو شاہ جی کی بلا تھوڑی جی نکل رہی ہے بھا جی کیونکہ آج تو کہہ رہی ہے مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اس کا مطلب کہ ہوں موٹے موٹے مطلب تو رہنے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو لہذا جب مسجد نگل جاؤ پھر دل مدی کو پکار اور اللہ کے ساتھ لہذا اگر کوئی مسجد میں آئے اور اللہ کو نہ یاد کرے کسی اور کو پکارتا رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارے ہوں یہ سوائے چگڑا نے کی آگ سکتے ہیں تباہی ہے مطلب ہی ایسے نے کہ کوئی بچے گا ہی نہیں ہوں یہ صحیح معنی صحیح مطلب چگل والے پاس نہیں جانا صحیح اور مطلب اللہ رسول اللہ ہے وہ شارکی معنی ہے جا سے بزرگان بھی کرتے رہے نے دیکھو گل مطلب پکار دی نہیں سجنا پکارنا کوئی شرک نہیں بنتا اس آیتِ کریمہ کریما اشارہ اور دوسری آیات کریمہ کی وضاحت اور سراہد اس آیتِ کریمہ کریما معنی نوضے کر دا ہوں نس دوسری دی عبارت ہوں یہ دا معنی واضح کر اللہ تعالی نے اشارہ کی لگایا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس تو پہلا ایک جملہ کھڑا انساجے کا لندا بے شک مسجد اللہ کے لیے ہیں ہے یہ اشارہ پیا وہ کی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مت پوا اشارہ کتھوں ان المساجد للہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تدرو ملہ یہاں پر فا فا فلا یہ پہلے جملے سے ایک شرط معروف رکھی گئی ہے جو سمجھ آتی ہے جو اس کا جواب ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے جب مسجد اللہ کے لیے ہے تو کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت بخار ہو اور تم خود سمجھدار ہو خالی بخار دی گل اگر ہوں تو پیچھے یہ آخر دی لوڑ کہڑی سی کہ جب مسجد اللہ کی ہے ہوں مساجد بول کے یہ مطلب نہیں کہ مسجد مسجد فل اللہ ہے نرکیشن پکا لو مسجد باہر پکا لو مساجد بول کے علمی رکتا ہے بڑا بڑا علم رکتا ہے مساجد کا فکر یہ ہے محل مساجد مسجد کی جگہ مسجد کہتے ہیں لغت کے لحاظ سجدے کی جگہ کہتے ہیں وہ چاہے مسجد تو باہر ہو چاہے مسجد ہوں وے محل ارادہ حال اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل علاقہ ہے حالیت اور محلیت کا قرآن مجید کی اور آئے سنو خود سینا تک آئندہ کل مسجد اللہ حرماد ہر مسجد کے پاس اپنی زینت پکڑو مفسرین نے لکھا براد یہ نماز دباس پہنوائی جی نماز پڑھنا پڑھنا حرام ہے واسطے لباس پہننا فل ہے استعمال ساگے خود اے ہے مسجد مراد نماز زینت پکڑو یعنی رواج ہندا کھلے مسجد ہر مسجد کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت اتنے مسجد درد ہے مفسری نے کہام کہہ رہے ہیں نماز تے مسجد بول کے تے مراد نماز مقیت کریے نا مسجد نہ پھر مطلب تو یہ مطلب ہے مسجد باہر اگر ہوگی نمازوں سے پڑھو تو پھر نگا پڑھی جائے جہازات قربان جائے اور نماز پڑھ کی بسیرت پڑھ جیڑے عربی زبان دیا لتافت بارے کی یار صرف آئی گل مسجد دی مول می صاحب لہذا لاک بھی لا کے میں موڈے تک کے گلی چلو کے نماز پڑھا گا وہ کے جی بکھا جا کا گا کھولوں گا کہ کر سکتے ہیں بھا وہی آخن گی کہ تی اپنے دور کا امام لگا دی تھی لال چیز تیروں کھٹی ہوں آخنا پڑنا ہے حق یہی ہے روسی نہ تک کل مسجد ہر نماز دے وقت لباس پہنو تو مسجد بول کے مراد کی ہویا نماز بولو نماز. کیوں ایک تن لوکی نماز دا مسجد دا کی یہ زیادہ تر تھان بنتی ہے نماز بھی تو یہ بول کے وہ مراد لینا یہ درست ہو جا ملے شکری بنا ایک لفظ بول کے لفظ دوسرا پاس کہہ لگتے ہو بندہ آسے کا فلانا لگاؤ گلام رسول کا برا پہ آتا آج غلام رسول لگا وہ غلام رسولے نو یار میری نظر چلام رسولی وہ پائی کیوں یار ہوا نا برا فرق ہوتا یہ مطلب ہے بعد اوقات تعلق دی نام دوتا ہے یہ مجاز یہ مجاز مرسل آ گیا یہ ہوں علمی لفظ میں دیتا سوکھے کہ نہیں دس انداز وال کلا میں مجید آیا مسجد بول کے مراد کیے نماز کیوں نماز دی تھ کیے زیادہ تر اگر کوئی بار کبھی پڑھ ہے تو گل اکثر یہ اکثر کرنے اکثر اوقات مسجد محل مقام تھان نماز دی تو اس تعلق کے بنا آتے مسجد بول کے مراد نماز ہو گئی تو مانا بن گیا ہر نماز کے وقت لباس پڑ ہوں اسے لے جا اندر ان کا للہ مسجد اللہ کے لیے ہے یہ یہ دسنا نہیں کہ مسجد اللہ واسطے میں توجہ مرا کیونکہ آگے فلاح تک ہو یہ مرتب کیتا جا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اگر اتھے مساجد ہی مراد ہوتی ہے تو مسل تو بعد پھر جائز ہونا سی جبکہ ملک اس چیز کا قائل نہیں تو ہن کی ہے مساجد بول کے جی اوے مسجد تو نماز مراد سی اتے مساجد بول کے اہم نماز مراد دے ہوں مطلب یہ بنے گا وہ عبادت ساری اللہ واسطے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکا کاگر بنا رکھا رسول اللہ کے پتوا لگ ہے یا گو گلادم لگ جاتا فلان شاہ لگ جاتے تک بن بھائی سائد کے صرف ان لفظوں پر تو غور کرو یہ سارے مسلمان رہیں گے مشرق نہیں کرے گا بنیا سب عبادت ہے اللہ کی سب عبادت تھے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یعنی معروف اندھی آگے صرف عبادت تھی بولو یہ اشارہ ہے بالکل فاض الفاظ میں اس کے عبام کو ایک اور آیت میں دور کر دیا گیا اسمال کی اتے وزارت ہو گئی اس مطلق کی اتے تکلید ہو گئی اس عموم کی اوت تفصیص ہو گئی سمجھ نہیں آئی نہیں مت لوگ تاکہ مسئلہ سوکھا ہو جائے میں کھانا پا جی میرے ساتھی اندر آ جان یہ مطلب میں یار باگا اندر آ جائے ہر سچی دسیا جی جا سکا بندہ ہونا نا سمجھنے والا انتو اندازہ لا لینا ہے تو پہلا جا آس کہ ساتھی اندر آ جان اتوں مراد ہر طرح کے ساتھی نہیں پگا والے ساتھی کیوں اگوں جگہ لہ دتا ہے پچھلے کی وضاحت کرتا ہے ساتھی آجان جان یہ متلک ہو گیا عام ہو گیا پگا والے آ جان یہ مکل خاص ہو گیا آ گئے ہوں اللہ تعالی نے اتنے فرمایا کسی کو مت پکا عام اور مطلق ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جیسے میں کیوں پگا والے پھر آ جاؤ تو ہر کسی سمجھنا یہ آم گل نہیں اور خاصا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز اور مقام پر فرما لیا تباہ اللہ اور اللہ کے ساتھ کسی خدا کو مت پکار اتے انہیں نہیں فرمایا لا تم اللہ ہے آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار اتے آیا سکھ کسی کو مت پکار آیا الہ آخر اور ادہ نہی گل رکھی رب نے چھپا کے انل مساجے دلاح میں یہاں پر رکھ دی الہ میں سمجھ آ, آ رہی نہیں تو کوئی نہ آ رہی اچھی دو تھکیاں تھی نہ تھکو تاری مہربانی اللہ بس اتو کافی ہے کیا لکھی تھی میں دیکھو سبحان اللہ پرانے مجید بھی اس متحان اللہ ایک فرمایا اور اللہ کے ساتھ کسی عرح کو مت پکار پر مساجد کی بات نہیں آئی کیوں جڑا وہ مساجد ملا اشارہ سی الہ سراہ لفظ آ گیا اے در الہ آیا تے مساجد نہیں آیا ادھر مساجد آیا تو الہ نہیں آیا ہوں دونوں رلاؤ مطلب جی بڑے گا اللہ کے ساتھ کسی خدا کو مت پکار اللہ للہ مسلمان ہر کوئی مسلمان نہیں جو مسلمان ہے اللہ کے ساتھ خدا سمجھ کر کسی کو نہیں پکاتا رسول اللہ کو پکارتا ہے تو رسول سمجھ کر خواف عالم کو پکارتا ہے تو غوث بندہ سمجھ صحیح وزاحت نال بولنے کا مطلب تو یہ ہے پرانے پاکتے دستا کہ اللہ کے نسے خدا نہ پکارو گل اگر کوئی ہوں اگلی گل آ گئی وہ چلو پکارنا جائز ہو تو جب کہ ثابت کرنے جناب زندہ پکارنا شرک ہوگی تو پھر پورا اپنے حساب ادھر ظاہر ہو گیا جی گل یہ پکارنا جائز نہیں بنتا لیکن گرد پکارنا ہر حال ہاں لیکن سمجھو اللہ کے قرآن دو زندہ ایسے ہوئے جنہ لانچیاں نے خدا ہومن کا ہے ایک فرعون ایک نمرو شرون آخر سی زمانے زمانہ اپنے وجود کا خود خالق ہے عبادت کے لائق میں وہ سی دہریا کون سی دہریا ہوں وہ بیٹھا ہے زندہ حضرت موسا اس کو پکارتے ہیں وہی کچہری وہی قوم بندے دندنی پکار رہے ہیں ادھر دیکھو بھائی دو شخص پکار رہے ہیں کس کو پکارتے ہیں حیدر کو ایک حضرت موسا ہے اللہ کے رسول ہے دوسرے نو دی دی خدا سمجھتے سب دو بندے پکار رہے حضرت دے پکارے اے رسول بھی نہیں مشرق نہیں بن دوسرا قوم دا بندہ پکارا وہ پکار مشکل کے اگر اب کہ زندہ پکارنا شرکے تو دو تو سبحان اگر اہل زندہ پکارنا شرک نہیں تو پھر دشرک نہ ہو جبکہ حقیقت ایک ہے ایک رسول ہے. سبحان پکار کینوں رہے زندہ چڑاؤں نہ پکارے زندہ ایک پکارا رسول دوسرا مشرق جی زندہ پکارنا ہوئے مشرک جی نہ ہوے تو دونوں موبائل لیکن مشرقی ٹو سو کی وجہ گل جی وہ پہلو سمجھا آج کھڑ کے اہی اتے آئی حضرت موسا کلیم پکارتے ہیں تو بندہ سمجھ کر اور وہ زندے کو پکارتا ہے خدا سمجھ کر اڈ گیا سڑتے والا فرق کہ نہ لیا دیکھیے جیے یہ خدا بننا یہاں پکارنا ہے شرک تو پھر زندہ آکارنا نہیں شرک ہونا چاہیے اگر کوئی ہوا ہے کہ خالی زندہ نہیں کوئی ہو گل ہے کہ وہ آل لگتا ہے وہ دسو بھی کی آپ مکاب پایا جا جی گل یہ زندہ سنتا وا وہ سنتا نہیں کر سکتا وا وہ یہ علم والا ہو بے علم ہے یہ قدرت والا وہ بے قدرت آ جا گل پھر پکار بھی تو ہوئی نا گل تو پھر اگلا کوئی ہوا سے وہ پاشا کی ہوا کہ علم قدرت ایس ہو سمجھ نہیں لگی توجو اتنے جب گل آ گی تو پھر دعوے ہو جان گے دوا یہ آ جن پکارے آرن تو بعد نہ انہیں کوئی علم ہے نہ انہیں کوئی طاقت ہے دوسرا دعوی آ کہ موت تو بعد انہوں کا علم انہ کی قدرت دی شان جدو زندے جس بنا سے پکارنا جائز بن رہا ہے کیا؟ جی علم قدرت اتا ہی مننا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت اتائی رکھی اتا کی تو عزم ہو گیا اللہ نے عزم کا یہی مطلب ہے کہ اس رات نے کتنے قدرت اور علم رکھا لیا نہیں رکھا جیتے رکھا اتنے توحید ہو گیا جی نہیں رکھا اتنے شرپ ہو گیا کیونکہ تو پیسے دار بنا لیا رابطہ نہیں بھرمائی لیکن پوری گھر اتنے آ رکھی کہ بھائی جا یا فوت ہو گیا وہ نبی وہ بلی علم قدرت تو فارے یہ ادھر کا دعوی سا دعوی ہے کہ جنہ زندہ کو علم قدرت ہے نا عام زندہ کو نبی ولی کو وفات تو بعد اس تو زیادہ ہے یہ دو دعوے دعوا وہ غائب ہو جان تو کوئی شک نہیں فوت ہو جان تو کوئی شاید نہیں اچھی آب ہو جان یا فوت ہو جان جو رب کی دتی شان ان کو ہے وہ دن ب دن بتتی ہے گٹ گئی اگر کوئی دعوی کرے کہ نبی ولی اور دوسرے زندہ. یہ طاقت میں سب برابر ہے اللہ کی عطا کرتا کوئی خصوصیت اتنے نہیں یہ دعوی پر محبوب ہے لوگوں کا مخصوص شان نال سب تو ممتاز ہو اے قرآن مجید قطعی یقینی عبارات تو سابت اس شک کرنے والا مانگ سمجھنا پڑا ہوں نمیاں بلیاں دو حال ایک حال ہو گیا ہیات ظاہری اور سامنے موجود دوسرا حال ہے حیات بات بعد از وفات دا شاہ غائب ہو سن قرآن مزید سابت ہوتی ہے کار کرنا ہو ہوتا انہ دا تیرے ساٹے تو غائب ہونا اور انا دا اپنے وفات تو بعد ہونا یہ دو حال ایسے سارم گا کوئی اگر انہوں دے یہاں دو ہال ہال بلکہ اور قدرت تیرا میرا حال حاضر ہونا کے غائب ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا کہ میں مہاذور اپنا رکھنا تک میں گل کی کہ کی ایمان ہے قرآن کا صاف بیان ایک نبی کی گل کافی ایک نبی کی بات کافی ہے لال فرق میں نہ حضرت علیہ السلام آپ اپنی قوم فرمانے میری قومے کلو في تدھی بولو تو کم میری قوم جو تس کوو گے میں کیوں کہتے ہیں یہ مزارے کا سا مزارے آدر استقبال دونوں کے لیے والے بیان کرنے بیان والے کہانی والے جانا ہوے گا وقتن وقتن دسدار رہا دوسرا جو کھاؤ گے کھانے میں وہ بھی چھپا کے اپنے گھروں میں جو چھپا ہو آو گے میں وہ بھی دسیا کرا ہوں اتنے سد کے جا قرآن کے لفظوں کے گور کرونا فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر وہ جائے گی جبری آئے گا وہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا کیونکہ کہیں نہیں سمجھتے ہیں کہ جی جبریل آئے بتائے تو کچھ آتا ہے مرنا نہیں اور یہ بھی نہیں فرمایا محفل چلوتا ہوں ہوں پوچھو گے تو دسا گا گاہ پچا میرے کوئی پتا نہیں اسے فرمایا میں بتاتا تو رہوں گا تھی آکو ہوں میں ہو جگہ تھی چاٹ تو باہر پھر آ گیا ایتھے نہیں اوے بہ کے دس دیا جی مرضی پوچھو گے Oh, you want to be mad at me? والے پاس نہیں جاتا بات کو صحیح قرآن اچھے کر سکے چاس کو شیر کی تفسیر ہے کہ اگر اجمال ہی مفسر ہو گیا جنو ایسا مجمل ہو بیان اس کا اگر یہ مجمل ہی ایسا مفسر ہو گھر میں جو تےڈ جو تھی کھانے ہو مدر میںوقوف ہو جا نبی کھا سکتا ہے لیکن ٹھنڈ کی کیڑی دا سکتا نوی نیم میں ڈےڈ کھا دا کی گھنٹے دکھ آ جائے تکلیف آ جائے جی جڑا ایڈی موٹی اکل والا ہوا بری کقل والا ہوا کوئی باہر دس وہ پتا چھ جتنے زیادہ پرتوں میں چھپی ہوگی تو چاہیے فطرت کا تقاضا ہے فطرت کا تقاضا ہے جتنے پرتوں میں چھپی ہوگی علم اتنا دور ہونا چاہیے اس سے اور چال اس کے قریب ہونا چاہیے بندہ بے خبر ہونا بے لیکن عجیب گل ہے کہ پردیاں میں چھپی تو دس دن ویس رہے ہو پر. جیڑی پردیاں تو باہر او ہے نہ ویس رہے ہوتی نہیں ہو سک یہاں پر ہندی زبان میں اگر بات کریں تو کہیں گے یہ تلال نش ہے شافیو فحمل ختاب ہے اولت ہے مطلب کیا کہ جب پیج میں اور گھر میں پڑی ہوئی چیز کو جانتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے تو جو باہر ہے اس کو پتری کے جانتے ہیں اللہ! قرآن پہ دعوے ثابت ہو گیا حضرت ایسا آئی بات ہے کہ وہ غیر جانتے ہیں جس قید کی انہوں نے بات کی وہ اور پتری کے اولا جو غیب ثابت ہو رہا ہے وہ سب کو آتا ہے ٹھیک ہے اتنے پر اتفاق ہے کیوں کہ پرانے ٹھیک ہو گیا کہنا ہوا ہوں اتنا بھی تمجھ رہے کہ انہیں نمتی جہے ہیں وہ خالی وہ نہیں سن جے اسلے سامنے بیٹھے سن پتا نہیں کوئی آخری ہر سارے آ رہے آ جانے آخر سرکار کی کھانا تو دس کوئی دوروں آ جائے تو آخ یہ میں گل کی سرکار کی سارے بارے میں گل لگا چوتھی تھانا تیسری تھان پکارے دیا سہولت بن گیا چار چار ایک سورت یہ بولا پکارے بولے بولا ستے بولے بورے کسی بولے ڈولا ڈولا ستے ڈورے دو. شرک کے پاس رکھو ہر کسی لگا تبل جان دے پکانا شریدا پہنا خریدنا ڈولا پکارے ڈورے شرک ہوئے نا شرک ہونا تو دور رہا کیوں وہ پہلو دس چکیا جب خدا سمجھ کر پکارے گا تو پھر حال میں جب ڈو ڈور کیا پکارتا ہے خدا سے سمجھ کے نہیں پا پکارا لیکن وہ بھی ڈور ہے وہ بھی ڈور ہے تو لاجمن بات اکل کے خلاف بے وقت چکل پورا حاصل یہ ایک سورت آس رکھ لو دوسری سورت آسے سنن سے ویکن پکارا بھی جنوب پکار دے پیا یہ بھی نظر والا وہ بھی نظر والا یہ بھی کن والا وہ بھی ہوں تو کسی بھی آپ کیوں جب دونوں پاسے فائدہ حاصل ہو جائیں تیسری صورت ایک پاس پکارا بے نظرا بے کرنا ہوچیوں پکار وہ کرنے والا ہوا ہو چوتھی سورت یہ دملٹ کرتا پکار خود نظر پر پرچیوں پکار ہے وہ بے نظر پہلی سورت جی بنائی وہ ڈوریاں پاسے چلا کہ تین سورتوں میں نہیں تیسری دوسری سورت کی وشال دوسے آخر کال چلو پکارے پکارن والا ویس رہا پیا چلو اللہ وہ بھی ویس رہا سی نی کالے <سؤال> والا اکھ والا ہوے جن کو پکانے ہوتے نظرا ہو ساری پاس تھی اللہ کے و سے اس نے وہاں پہنچا دی بار بھر کے مکسر حاصل ہو گیا نہ ہوا سنا تیسری سورت چوتھی سورج سورج پکار والا نہیں پہ اور جنہوں پکارتا ہے اور یہ عام امت کا حال ہے امت پکارتی ہے اور ابھی لگ چلاؤ حضرت عیسا کے مطابق حضرت عیسا کی غیر دانی قرآن بیان فرماتا ہے تو یہ سید لمبیا ہے اتنے غیر دانی ان کی پتری کے اولا قرآن سے ثابت ہو گئے کہ اگر وہ ٹڈن جانتے میں میں کچھ کہ ہر کوئی ایسا نہیں تے پکاریاں یہ سوچے میں کھانے لیا نہ لو خوش ہو جا جنوب میں آنا دیکھی جتنا بھی سارا فکار ہوا نہ شیر پار بڑا سوکھا سر وہ میرے تو علاوہ بھی بند پڑھ لیکن شریعت خوران فرمان نکلا ہو یہ پاس شہر ہے بنوائی یار یہ فوت ہون تو بعد ود جاتی انہیں ہوٹ جاتا ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف جی کوئی شان اور کمال کسی پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شے کہ وہ چھین لے اس کے ظلم اور زیادتی کے بغیر اور جو غور کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کسی کو شان دے کسی کو کمال دے او شان اور کمال اللہ تعالیٰ واپس بھی لے ظلم او اور زیادتی کے بغیر یہ رب نشان بلکہ انہیں قسم کھا کے وَإِن تو والا اِن اگر تم شکر کرو میری کی قدر کرو قسم کھا کے اللہ اور اگر تم کرو گے نہ شکر آزاد ہوں یہ تسلیم ہے نبیا نو اللہ تبارک پتا شان کمال دیتے ہیں اور خصوصاً یہ خبریں دنیا جہیا حضرت عیسیٰ پاک کے مسالے بیان کر کے چلو ہم اندر اندر اپنے نبی کی بات نہیں کرتے مت کی شروعات کسی کی نبی کی بات کرتے اور کسی کے نبی کی بات کرتے حالت اپنے نبی کی بات نہیں کرتے کوئی اب میں پوچھتا وسال سے پہلے اور میں پوچھنا نبی حضرت عیسہ کے اس شان کی اس کمال کی قدر کی گئی یا بے قدری کی شکر آخر پائے گا اللہ کا دانی پہلے سونے لگی آر ویلا آنے والا پہلے وال افضل ہی ہونا ہے کیوں افزل ہونا ہے تیرے شکر واپتا رہا ہے سارے نعمت وقت دی نعمت دیتی ہے جو کچھ دیکھے ہوئی ہے کہ تین خبریں ہوں سونے ہر لمحہ تیرا شکر ود ادھر ساڑی عطا ادا ودی کوئی کرنا ہی ہو گیا جہاں شکری الحمد اللہ شکر, <تصارت> شکر دے اس ذات نے ادا سو مورتیا کیبارک دنیا کہلانی اللہ گلام چار اللہ اور یہ کی کلامات نکویوں کے مول سال کو جس امتی کا امتحلی اس بلی جو کچھ ہوئے گا نبی کا موجود ہوئے گاڑی رب خوش ہوا تمہیں سمجھ نہیں تابے داری پڑ گیا محبوب جب محبوب پڑ گیا تو نتیجہ استابے پیری زبان سے نکلے اب برا نہ کریں شاہ منشور فرمان وہ شاہ منشور جگہ دسونے سبحان اللہ شاہ منصور فرمانا بسم اللہ من العارف بمنزلت کن مینل مرما آرف جس نے کسی کام کو کرنے آ بسم اللہ یہ سمجھوں میں آپ دون آتاب انہیں گا سمجھی رہے والد صاحبانی میری کان بچہ رہ گیا تیری کانڈ کن وہ دچا تل دے دینا وہ جاش پاکی کن شکان ادھر بچہ اللہ ایدن اجازت فرمایا اس بچے دا نام شاف اکبر ہے کتاب لکھی ہل یہ بھی ہے اچھا ہوں سمجھنا ذرا ادھر جانا مقصود نہیں ہوتا اصل تو سب کو دودھ خشن جدو سونے دی برقت نال امت چ جاری ہو اللہ امت چ الحمد اللہ سورتیاں صحیح ایک سورت والے ڈوے آپ جنہوں کو پکارنے ڈوے نہیں جا سا دیر سر اپنے آپ سے یاد کر بیٹھا وہ سمجھتا میں حقیقت نہیں حقیقت ڈورے پر جنہوں نے بخار نہیں ہے وہ سنوا لے حق میرا تینت پر حق نے ولی بلیے ولی نبی پکارے <ساعت> نبی آتی مکارے <متنو> شاہ <ساعت> شاہی نبی پکارے تین <ساعت> سورتوں پر حق نے اور قدرت ہوئی کوئی پکار نبی دل شریف کے اندر اپنی ہمت صرف کرنا کیمت رنگ سمر لے کے سر گل توجہ رب رب کی تو پتا یہ تیز ہی امی ہو ای کہ اگر آپ کو نبی کیا یوسف والے سلام یعنی گوے میں جان لگے دل چوٹ امی ہتھ ہوئی اللہ تعالی جی نبی تھلے پہنچنے نہ پائے رستے درخوا لو سٹیا جی سٹیا جائے سٹیا جائے کن ایک وقت جاندا لگنا لیکن وہ نقی کی ہمت ادا پاک یقین بھیجنا یقین آنا اور اونا چکنا نبی جانو پہ دن نبی نے حالانکہ نمی ہمت کی جی ہمت کا مطلب ہے اندر سبحان اللہ وہ شرک کی جل کٹی جائیے نا اور ایج بھی نا, اے توجہ سرف کرنا پر سگی توجہ ہوتی اسے توجہ چاہیے بزرگ نے گل سمجھائی بڑی زبردست ایک ہوتا ہے حقیقت ایک ہوتا ہے بندہ ایک بندہ آسے یار میرے دس روپئے دے وہ بندہ ایک بندہ اللہ مجھے دس روپئے دی اللہ دس روپئے دے بندے دس روپئے دے فلانے فلام رسم دس روپئے دلہ دس روپئے دونیں گلام پر ہاتھ ہیں نہیں ایک حقیقت ہے ایک مزہ اگر غلام رسول نے دس روپئے دے دیجیے بندہ آ کے اللہ دس روپئے دیتے ہیں بار ہک کھائے گئے آخر میں غلام رسول یہ بار ہک کیوں آئے تو تو نہ یا تو آپ بندہ اللہ ہے اللہ اچھا کوا چکر کپائی پاس کر لیں نبی ولی کی گل آئے تو یہ جیلا نہیں بھائی پاس کر لینا اللہ نے دیا کیوں نہیں آیا اللہ نے دیتے نہیں کہہ دیا ہے صحیح ہے اللہ نے دیتے کیوں یہ مزاج ہے وہ حقیقت ہے حقیقت کو کیوں ماننا ہے اس نے اس نے دیے ظاہر جی وہ دہر پری تو کہ کردہ پھر وہی ظاہر نبی تو ہے یا ملی تو رہی ہو خدا ج عبادت لائق الحمد اللہ نہ گرو مسلمان اللہ تو سوا کسی عبادت کے لائق پڑتا ہے خدا <تصفيق> <مبالتا> مبالتا پہ دور ہو گیا لیکن مغالتا آفرینی میں <تصفيق> دور نہیں کر سکتا توجہ نہیں بولتا مکالفا دور کے جان بوجھ کے مغالتا پیدا کر مکالتا آفرینی نہیں آپ کا وہ ہر کسی نفس کا فیلتا دور ہو گیا تھکاوٹ بھی ہے جس اس طرح کی حالت مطابق ان شاء انشاءاللہ بروجی کسی نے کوئی فرصت کا وقت ہوا آپ سے سلام دور ش پڑھ سکتا ہے